اشاد فرمایا وہ عز اور یاد کرو جب استقاع پانی طلب کیا موسا موسا علیہ السلام نے قومی اپنی قوم کے لیے جب منی اسرائیلی ریگستان میں ہیں اور انہیں پانی کی حاجت ہوئی منو سلوا تو نازل ہو رہا ہے بادل انہیں دھوپ پہ سایہ دے رہا ہے اور رات کے وقت نورانی ستون نازل ہو رہا ہے پیاس لگی اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ اے موسا آپ پتھر پر اپنا عصا ماریں آپ نے پتھر پر عصا مارا تو بارہ چشمے اس پتھر سے نکلنے لگے وہ عید اور جب استثق موسا علیہ السلام نے پانی طلب کیا یہ اپنی قوم کے لیے فقول پس ہم نے فرمایا عد رب آپ ماری عید رب آپ ماری اد ریب کے مانا مارنا آپ ماری بھی اصل اصا مانے لاٹھی حجر مانے پتھر اپنی لاٹھی پتھر پر ماری فن فجرت پس بہ نکلے مین ہوں اس پتھر سے اس نتا اشرتا عینن اس نتا مانے دو اشرتا مانے دس دو اور دس بارہ بارہ عین چشمے بارہ چشمے بہ نکلے قد بے شک عالم کل اناس سے ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا یعنی جھگڑا نہیں ہوا اس چشمے سے میں پیوں گا اس چشمے سے ہم پیئیں گے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا بلکہ بارہ قبیلے تھے ہر ایک کے دل میں اللہ تعالی نے یہ بات ڈال دی کہ یہ چشمہ تمہارے لیے ہے. وہ چشمہ اس کے لیے ہے خدا عالیم کل عنا سے مشرب کہتے ہیں پینے کی جگہ ہر گروہ نے پینے کی جگہ کو پہچان لیا کلو کھاؤ وشربو اور پیو مر رس اللہ اللہ کی دی ہوئی روزی سے ولا سو فل اور دن اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو گناہ مت کرو فساد نہ کرو نعمت کا بیان بھی ہے اور انہیں نصیحت بھی ہے اب ان کی نا کا ذکر ہے لیکن اس سے پہلے ارض کروں کہ تمام انبیاء علیہ وسلاۃ وسلام کی شان بہت بلند و بالا ہے لیکن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وََ وسلم تو تمام نبیوں کے سردار ہیں جو جو معذات اللہ تعالی نے نبیوں کو عطا فرمائے وہ تمام معجزات بلکہ ان سے بڑھ کر معزاد میرے آقا صلی اللہ علیہ وََ وسلم کو عطا فرمائے تو پتھر سے پانی کا نکلنا عظیم و شان موجزہ ہے لیکن انگلی سے پانی کا نکلنا یہ اس سے بڑا معجوزہ ہے بخاری و مسلم و دیگر احادیث کی کتابوں میں واضح طور پر یہ بات موجود ہے غزبائے تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ ول وسلم اور اس کے علاوہ سُلِ حدیبیہ کے موقع پر جبکہ صحابۂ کرام کی تعداد چودہ سو یا پندرہ سو تھی اس کے علاوہ کئی اور مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک پانی کے برتن میں رکھا اور آپ کی پانچوں انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری ہو گئیں حضرت جابر سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگوں کی تعداد کتنی تھی تو حضرت جابر نے سلہ حدیبیہ کے موقع پر جو تعداد تھی اس کا ذکر کیا اور فرمایا ہماری تعداد تو صرف پندرہ سو تھی مگر پانی اس قدر کثرت سے تھا اگر لاکھ بھی ہوتے تو یہ پانی کافی تھا اگر آپ ایسے کئی واقعات اور حضور کی شان اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو مقام دیا اس کی تفصیل پڑھنا چاہیں حضرت علامہ مولانا شفیع اور کاڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ذکر جمیل کا مطالعہ فرمائیے ذکر جمیل شاہ فرمایا و اور یاد کرو جب کل تم اے بنی اسرائیل تم نے کہا یا موسا اے موسا لن ہرگز ہم صبر نہیں کر سکیں گے اللہ تو کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے یعنی انہوں نے کہا کہ من و سلوا کھا کھا کر ہم تھک گئے ہیں فد او لانا رب آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے یخرج لنا وہ نکالے ہمارے لیے مما تم بتل اور وہ چیزیں ہمارے لیے پیدا کرے جو زمین اگاتی ہے ممبکہ یعنی بقل بقل ان سبزیوں کو کہتے ہیں جو پتے سمیت پکائی جاتی ہیں جیسے پالک ہے میتھی ہے ساگ وہ قسطہ ایہا عربی میں ککڑی کو کہتے ہیں ککڑی وہ فوم ایحا لہسن کو بھی کہتے ہیں اور گندم کو بھی کہتے ہیں وہ آدا عدس مسور کی دال کو کہتے ہیں وہ بسلیہ بسل پیاز کو کہتے ہیں تو کہنے لگے منو سلوا کھا کھا کے ہم تھک گئے ہیں ہمیں ساگ ملے ککڑی ملے لسن گندم ملے مسور کی دال ملے پیاز ملے ایسی چیزیں ملے جو زمین سے اگتی ہیں یہ ان کی ناشکری کا بیان ہے آج ہمارے یہاں بھی ناشکری کی کیفیات پائی جاتی ہے پھر جب روزی بند ہو جاتی ہے تو پھر روتے ہیں کہ نہ جانے کیا ہو گیا ایسے کئی لوگ ہیں جو دستخوان پر آ کر نخرے کرتے ہیں بسا اوقات ایسا بھی سنا گیا کہ پلیٹوں کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں نمک زیادہ ہو جائے کم ہو جائے شور شرابہ کرتے ہیں جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عادت کریمہ یہی ہے کہ کبھی بھی آپ نے کھانے میں ایب نہیں نکالا کھانے کا جی چاہتا تو کھا لیتے نہ چاہتا تو نہ کھاتے لیکن آپ نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا اور رسک کی بے قدری یہ رسک کی تنگی کا سبب ہے آج ہماری شادیوں میں ہمارے گھروں میں روزی کی بے حرمتی کی جاتی ہے ہم اپنے گھروں میں ہی دیکھ لیں ہم پلیٹ میں کتنا کھانا چھوڑ دیتے ہیں پلیٹ اچھی طرح صاف کون کرتا ہے دستخوان پر کتنے دانے گر جاتے ہیں کون ان دانوں کو چن کر اٹھا کر کھا لیتا ہے ریسی پاک میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سے زمین پر روٹی کا ٹکڑا گر گیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے اٹھایا اور فرمایا اے عائشہ یہ روٹی جب کسی قوم سے چلی جاتی ہے تو واپس نہیں آتی اس کی تعظیم کرنے کا حکم دیا گیا کیا ہم اس کا خیال کرتے ہیں تو جنہیں روزی اللہ تعالی نے دی ہے یہ جو تنگ دستی میں ہے انہیں چاہیے کہ وہ رزق کی بے قدری نہ کریں خصوصاً دعوتوں میں اتنا کھانا لیں جتنا آپ کھا سکیں پورا کریں ضائع خود نہ کریں لوگوں کو بھی سمجھائیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق فرمائے تو انہوں نے رزق کی بے قدری کی من و سلوا کی بے قدری کی کہنے لگے یہ تو ہم کھا کھا کے تھک گئے ہیں اب تو ہمیں یہ چیزیں چاہیے فرمایا کالا موسا علیہ السلام نے فرمایا اتس تبدیلو نلی ہوا ادنا بل لدی ہوا خیر لیکن دو لفظ ہیں ادنا خیر آپ نے فرمایا جو سب سے بہتر ہے خیر ہے آسمانی رسک سلوہ کا رسک اس کو چھوڑ کر تم ادنا مانگ رہے ہو بڑے نادان لوگ ہو یہ بھی تو مسرن اتر جاؤ کسی شہر میں اور یہ پہلے ذکر ہو چکا جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالی نے ان کی سرکشی پر بھی رحم فرمایا نعمت فرمائی یہ اس کا کرم ہے کہ شہر کے کافر بھاگ گئے اور انہیں وہ شہر مل گیا فن نم ماں سل تم پر بے شک تمہارے لیے اس شہر میں وہ کچھ ہے جو تم نے مانگا ہے لیکن شہر میں جو گئے انہوں نے وہاں بھی نافرمانی کی وہ دوری بت ار وہ قوم جو پوری دنیا میں سپر پاور تھی وہ قوم جس میں سب سے زیادہ نبی مبوس کیے گئے وہ قوم جس نے سینکڑوں سال تک دنیا پر حکومتیں کی ہیں لیکن جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی اللہ تعالیٰ نے ان سے مقام و مرتبے کو لے لیا اور وہ ضلیل و رسوا ہو گئے وہ دوری علی علیم ان پر ڈال دی گئی ضلعت و اور غربت تنگ دستی ناداری بسرین فرماتے ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ ول وسلم کو نصیحت ہے ہم بھی مسلمان کہلاتے ہیں بنی اسرائیلی بھی مسلمان کہلاتے تھے وہ بھی کلمہ پڑھتے وہ بھی اللہ کو مانتے وہ بھی رسول کو مانتے ہم بھی تمام رسولوں کو مانتے ہیں لیکن جب انہوں نے مسلسل نعمتوں کے باوجود نافرمانیاں ہی نافرمانیاں فرمانیاں کی اللہ تعالی ناراض ہو گیا اور وہ زلیل اور رسوا ہو گئے مسلمانوں کا عروج دیکھیں مسلمان تین سو تیرہ تھے بدر کے مقام پر چاروں طرف پوری دنیا میں کافر تھے عروج ملتا رہا عروج ملتا رہا یہاں تک کہ مسلمان پوری دنیا کی دنیاوی اعتبار سے سپر پاور بن گئے مگر پھر گناہوں میں پڑ گئے اور گناہوں میں پڑتے رہے آخر کار وہ وقت آیا کہ آج ہم اتنے سارے ہونے کے باوجود ضلیل و رسبا ہیں پریشانیاں ہیں دشمن حاوی ہوتا جا رہا ہے قرآن و حدیث سے وابستہ ہوں گے تو انشاءاللہ پھر کھویا ہوا وقار نصیب ہو جائے گا وباؤ اور وہ مستحق ہو گئے غد اب بن اللہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے یعنی اللہ تعالی نے غضب فرمایا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَانُوا يَكْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ یہ جی اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے وَيَقْدُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقْ اور ناحت انبیاء کو شہید کیا کرتے تھے یہ قوم اتنی سرکش ہو گئی کہ نیکی کی کوئی دعوت دیتا تو اسے وہ مارنے کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ انبیاء نے جب انہیں راہ ہدایت کی بات کہی تو انہوں نے انبیاء کو شہید کیا حضرت ذکر علیہ السلام کو اسی قوم نے شہید کیا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اس قوم نے شہید کیا بلکہ ایک تفسیر میں تو یہ لکھا کہ بنی اسرائیل میں انبیاء کی کثرت تھی ہر شہر میں بسا اوقات الگ الگ نبی ہوتے تو یہ لوگ ایک دن اٹھے صبح کے وقت انہوں نے کہا کہ تمام انبیاء کو نوودب اللہ ذالب ہمیں شہید کرنا ہے روایت میں آتا ہے تفسیر میں مفسر فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک دن میں فورٹی تھری تینتالیس کو شہید کر دیا اور پھر مبلغین کھڑے ہوئے انہوں نے انہیں سمجھایا کہ تم نے کیا کیا تو ایک سو بیس تقریباً مبلغین کو شام کو انہوں نے شہید کر دیا یہ ناخود اچھا عمل کرتے تھے اور نہ ہی کوئی اچھی بات کی دعوت دے تو اسے پسند کرتے تھے گالی کا بیما یہ ضلعت رسوائی اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اصو نافرمانی کی وہ کانو اور وہ حد سے بڑا کرتے تھے